الحمد للہ حرب العالمین والسلام على اشرف البیہسلیم نبی جنا محمد وعلى وسحب اجمعین بعد میرے عزیزوں اور دوستوں اور بزرگوں قباد فٹیا کے تدمین کا پہلا مرحلہ ختم ہوا جس میں آپ لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ قواعد قواعد فقیہ کا وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھا قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں قاعد نما ہیں اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث بالکل قاعدہ ہے اسی طرح سے صحابہ کرام کے اقوال میں شرچت اقوال کا میں نے آپ کو ذکر کیا اسی طرح سے تابین نظام کے دور میں بھی قادی شریح اور عطا اور امام نقی الحمد اللہ کی زبان سے صادر ہونے والے کچھ کلام کا میں نے ذکر کیا جو بالکل قواعد ہیں اب یہاں سے پہلا مرحلہ ختم ہوتا ہے ندوین کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے جس میں یہ علم آہستہ آہستہ فروغ پاتا ہے پروان چڑھتا ہے اور لوگ علماء کرام مستقل طور پر مستقل طور پر تو نہیں بلکہ مشکل انداز میں یعنی دوسری فکر کی کتاب میں یا اصول کی کتاب میں کبھی کبھی قواعد فقیہ کو ذکر کر دیتے ہیں تو ہم آئیے دوسرا مرحلہ کو جانتے ہیں مختلف اسلوب کے الفاظ جو فقہی قواعد کی حیثیت رکھتے ہیں فخائے کرام اور مجت نے کی عام گفتگو ان کے حلقائے درس تدریس کے دوران تیسری صدی کے آخر اور چوتھی صدی کے آغاز تک ان کی زبانوں میں جاری رہی جب چوتھے صدی ہجری میں تقلید کا پودا اپنی ساخت پر کھڑا ہونا شروع کر دیا تقلید کب شروع ہوا چوتھی صدی ہجری میں جب چوتھے صدی ہجری میں تقلید کا پودا اپنی ساخت پر کھڑا ہونا شروع کر دیا اور لوگوں کے وہم و گمان کے مطابق اجتہاد کی روشنی بجھنے لگی اور علماء اکرام کے عزائم ماند پڑ گئے لوگ اپنے اپنے مذہب کی تائید اور نصرت میں مر مٹنے لگے اور تقلید کی مالہ پہننے کی وجہ سے جب ان کے لئے نئے مسائل کو امام کے بتائے ہوئے اقوال سے تخریج کرنے کے سوا اور کچھ راہیں نظر نہ آئی تو انہوں نے اپنے ائمہ کی اقوال کو قواعد اور ضوابط کی حیثیت دینے کی کوشش کی اور اسی کے مطابق مسائل کو قیاس کرنی کرتے چلے گئے یہاں تک کہ سب سے پہلے ہنفیو میں ابو الحسن الکرخی نے ایک کتاب لکھی اور جس کتاب میں انہوں نے فطری قواعد کو دبد کیا تحریر کیا جمع کیا اور اس کتاب کا نام اس نے رکھا الاصول اللہ علیحا مرادو کتب اصحابنا الاصول اللہ تلیہ مرادو کتب اصحابنا یہاں لفظ چھوڑ گیا ہے اس کو لکھ لیں مرادو کتب اسحابن اسحابن دیکھیے جب تک تقلید کا زمانہ نہیں آیا تھا صحابہ کرام تابین ازام اور چوتھی صدی کے شروع تک تکلیف تقلید کی مصیبت امت میں نہیں تھی جب تقلید کی مصیبت آئی اور لوگ تقلید کرنے لگے تو اب نئے نئے مسائل پیش آنے لگے تو ان مسائل بہت سارے مسائل میں تو ایئما سے اقوال مر گئی ہے لیکن کتنے اقوال ہوں گے آئما کے محدود ہیں نا لیکن مسائل تو غیر محدود ہیں مسائل تو روز مر رہا پیدا ہوتا ہے روز مر اس کا کی کیا حکم ہے اس کا کیا حکم ہے اس کا کیا حکم ہے؟, ہے؟, ہے وہ تو پیدا ہوتا ہی رہتا ہے تو اب ان لوگوں کے سامنے ایک مصیبت یہ کھڑی ہوئی تقریب کرنے والوں کے سامنے کہ امام کے اقوال کو اگر جمع کیا جائے تو زیادہ سے زیادہ دو ہزار تین ہزار, ہزار, ہزار ہوں گے کیونکہ مسائل تو لاکھوں ہیں لاکھوں مسائل کا ہم کیسے حل کیسے نکالیں گے تو انہوں نے شروع کیا امام کے اقوال کو کھنگالنا شروع کیا پرکھنا شروع کیا اور امام کے اقوال کو پڑھنے اور دراسہ کرنے کے بعد ان نے قاعدہ نکالا کہ امام نے ایسا کہا ہے تو ہر وہ مسئلہ جو اس کے مشابه ہوگا اسی کا حکم لے کے آئے گا تو انہوں نے اصول بنایا اور قواعد بنایا اپنے اپنے مذہب کی تائید کے لیے لہذا سب سے پہلے حنفی مذہب کے علم بردار اور حنفی مذہب کے سرگنا اور رہبر کرخی رحم اللہ نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام لکھا نام دیا اصول اللہ مراد کتابنا یعنی وہ اصول جن اصول پر ہمارے حنفی مذہب کی کتاب کی بنیادیں ہیں وہ اس اور یہی وہ امام کرکی ہیں جس نے ایک ایسا جملہ کہا اگر اس جملے پر کوئی یہی وہ امام کرکی ہیں جنہوں نے ایک ایسا جملہ کہا اگر وہ جملے پر اگر کوئی ایمان رکھتا ہے اور اعتقاد رکھتا ہے تو یقیناً اس کے کفر میں کفر اور ایمان میں بہت بڑا خطرہ ہے اور قول کیا ہے انہوں نے کہا کلو سن لیجیے منسوخ اس کا معنی یہ ہے ہر وہ حدیث جو ہمارے امام کے قول کے خلاف ہو تو یقین جان لیجئے یا تو وہ حدیث منسوخ ہے یا اس کا معنی اور کچھ ہے جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہماری امام نے سمجھا ہے نوود بلّہ سبحان اللہ نہیں رحمہ اللہ ہم اس لیے نہیں اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ اب ان کی مراد کیا تھی اس لیے کہ کسی انسان کے کفر تعیم کے ساتھ نہیں لگا سکتے اس بات کو جان لیجیے آپ لوگ جو کفر ایک عام ہے اور کفر معین ہے کسی انسان کو ہم اس وقت کافر کہہ سکتے ہیں جب وہ جذم کے ساتھ یہ کہے کہ میری مراد یہ ہے صحیح یہی مراد ہے کوئی تابل بل نہ ہو تو کافر کہہ سکتے ہیں لیکن ایک انسان جو معول ہے لیکن مارا غلط ہے تو ہم کہیں گے کہ بھائی آپ گناہگار ہیں گناہگار ہیں لہذا کسی انسان کو ہم بے آئین ہی کافر نہیں کہہ سکتے ہیں نہیں یہ مسلمان ہیں مسلمان ہیں اور ہر مسلمان کے لیے دعا کرنا ہمارا کام ہے اللہ رب الم نے کیا کہا کرو ہے اور جو اس کے بعد آئیں گے اپنے اگلے مومنوں کے دعا کریں ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذين اور جو ہم سے پہلے مسلمان ہو کر گزر گئے ان کو بھی مغفرت فرما لہذا مسلمانوں کے جو مسلمان کے دائرے میں ہیں ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا یہ مسلمانوں کا شیوہ ہے ٹھیک ہے اگر مان لیجئے کسی نے گناہ کیا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں ہم میں کون ہوتا ہوں کہ اس کو حملا نتان کریں گناہ کیا ہے ان کا ان کا بدلہ اس کا لیے ملے گا ہی لیکن ہم اس کو لامتان کر کے مزید گناہ کوں میں سمجھ رہے ہیں لہذا اس باب میں تصر جلدی بازی ہم لوگ سے نہیں ہونی چاہیے اس کو ایک نقطہ ہاں تو امام کی نے اس لیے میں نے کہا کہ اگر وہ اگر وہ بغیر تعدین کے جملہ کہا ہے یا کہے کوئی کہتا ہے تو اس کے ایمان کا بہت بڑا خطرہ ہے ایمان کی ذمہ داری اب کوئی نہیں دے سکتا ہے تو انہوں نے کتاب <تصفيق> لکھی الصول اللہ علیہ مراد کتاب <و> نا اور اس میں انہوں نے بہت سارے فقہی قواعد کو جمع کیا امام علائی شافی اور ابن نجیم حنفی فرماتے ہیں کہ امام ابو طاہر الدباس جو چوتھی صدی ہجری کے فخا میں سے ہیں انہوں نے مذہب امام ابو حنفہ کے سترہ اہم قاعدے کو جمع کیا سترہ مذہب حنفی کے سترہ اہم قاعدے کو جمع کیا ابو طاہر الدباس نے اور چونکہ وہ نابینا تھے ابو تہرداس یہ نابینا آدمی تھے اندے تھے اس لیے ہر رات جب لوگ نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکل جاتے تھے تو وہ مسجد میں بیٹھ کر زبانی ان قواعد کو دہراتے تھے یہ ابو تحرا سترہ قواعد یاد کیے تھے اور نابینا تھے تو عشاء کی نماز پڑھ کر کے جب لوگ نکل جاتے تھے تو مسجد میں بیٹھ کر کے انہیں قواعد کو دہراتے تھے دل اس طرح کوئی کرتا ہے تو تھے, اس وہ انداز، وہ انداز تھے لیکن یہ سارے قواعد مدون نہیں تھے زبان ہی تک محدود تھی بہت موجود تھے قواعد لکھی تحریری طور پر یہ قواعد موجود نہیں تھے پھر امام محمد بن حارث الخشنی مالکی رحمۃ اللہ آئے اور فتیا کے نام سے ایک کتاب مرتب کیے جس میں قواعد کو جمع ان قواعد کو جمع کیا جو قواعد ابو تحرت دباس زبانی رکھتے تھے انہوں نے لکھ دیا پھر اس کے بعد ابو زیدہ دبوسی حنفی کے ایک علم بردار تصیس النظر کے نام سے تسی کے نام سے ایک فقہی قواعد میں اور کتاب تصنیف کی اس کے بعد فن تعلیف اور تصنیف کا سلسلہ جاری ہو گیا اس فن میں تو سب سے پہلے کتاب کس نے لکھی کرخی نے ہاں امام محمد الحدر خوشنی نے کتاب لکھی پھر اس کو ابو زیر تبوسی نے جب یہ تین کتاب مندر عام پر آ گئی تو لوگ جو ہے پھر قواعد فکریا میں لکھنا شروع کر دیے امام علاؤ الدین محمد بن احمد اسمرکندی پانچ سو چالیس وفات پائی ہے القواعد کے نام سے امت کو ایک نیا تحفہ دیا پھر علامہ محمد بن ابراہیم الجاجرمی کی. یعنی القواعد فروع الشافعی تعلیف کی اس کے بعد امام الدین ابو السلام آئے اور قواعد الاحکام فی مصالح الانام کے نام سے ایک بہت ہی مشہور و معروف کتاب مرتب کیے پھر اس کے بعد اللہ محمد بن عبداللہ بن راشد البکری آئے انہوں نے قواعد الم کے نام سے کتاب لکھی پھر اس کے بعد آٹھویں کا آغاز ہوتا ہے اور جو فقہی قواعد کی تدوین کا سنہرا زمانہ شما کیا ہے جس میں شافعی علماء کرام نے اس فن کو بڑی ہی کر فر کے ساتھ جاگر کیا نیز دوسرے مذاہب کے علماء کرام نے بھی اس میں شرکت کی اور تاریخ و تصنیف کا سلسلہ رما دما رہا ذیل میں ہم اس صدی کے اہم اور مشہور تعریفات کا ذکر کر رہے ہیں آٹھویں صدی صدی میں فقے کے قواعد پر لکھی جانے والی کتاب کا ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں دیکھیں پہلی کتاب اشباہ النظائر کے نام سے کئی کتابیں کو ملیں گی اشباہ النظائر کے نام سے سب سے پہلے اشباہ النایر کے نام سے یعنی یہ اس ٹائٹل سے سب سے پہلے ابن الوکیل نے کتاب لکھی عبد الوکیل شاطری کے ایک عالم ہے انہوں نے الشباہ الدائر کے نام سے قواعد شکیہ کی کتاب لکھی پھر اس کے بعد شیخ الاسلام تعمیر رحمۃ اللہ نے القواد النوریہ کے نام سے کتاب لکھی جس میں انہوں نے قواعد شفیہ کو مرتب کیا اور ہمیں ایک توہا حنایت فرمایا फिर उसके बाद किताबुल قواعد के नाम से अलमकरी المالकी ने المذهب في ضبط قواعد المذهب امام علاء الدين المشهور किताब उन्होंने तस्नीफ फरमाई फिर الاشباح النظائر ताजुद्दीन बिन सुबुकी ने किताब लिखी उसके बाद अल الاشباح النظائر जमालुद्दीन असलबी في قواعد في القواعد ये बद्रुद्दीन जरकशी ने किताब लिखी तारीख القواعد وتحرير الفوائد ابن عجب کی اس کے بعد نبی صدی ہجری فقی قواعد کی تعریف اور تصویر میں ایک نرالی رنگ لاتی ہے یہ آٹھویں صدی کا زمانہ ختم ہو گیا پھر نویں صدی کا زمانہ شروع ہو رہا ہے اور اس میں بھی علماء اکرام نے بڑھ چڑھ کر اس فن کو اجاگر کیا اور اس میں کتابیں لکھی لہذا ابن الملقن جو ابن حجر کے استاد ہیں اور ان کی ابھی ایک کتاب مفقود تھی اور الحمدللہ حکومت قطر نے اس کو چھاپا اور وہ ہے تویشف بخاری ایک شرح ہے اور تویش تقریباً پچیس جلدوں میں ہے توضیح کے نام سے شا... لوگوں نے اور ابن حجر کا اسی شرح پر ہے اسی شرح پر ہے تو یہ ابن ملک نے الشبا النظائر کے نام سے بھی ایک قواعدہ میں کتاب لکھی اور محمد بن محمد زبیری نے اسن المقد کے تحریر قواعد کے نام سے کتاب لکھی اس طرح سے ابن الحائم المقدسی نے القواعد المبوما کے نام سے کتاب لکھی جتعلحی نے کتاب القواعد کے نام سے کتاب لکھی نغم المقدسی جو شوق کے نام سے مشہور ہیں انہوں نے بھی کتاب مرتب کی القواعد القوابط کے نام سے ابن عبد الحادی نے کتاب مرتب کی پھر یہ نو صدی, نو نو صدی ختم ہو گیا دسویں صدی کا شروع ہو گیا دسویں صدی کا آغاز ہوا اور اس میں بھی اس فن میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی مگر ان میں دو کتاب کو بہت ہی زیادہ شہرت ملی وہ دو کتاب ہی ہیں ہے دسویں صدی میں قواعد فکیہ میں سب سے مشہور دو کتاب پائی جاتی ہے اور دونوں کتابوں کا نام ایک ہی ہے لیکن مؤلف الگ الگ ہے الشباہ النوائر ایک سیوتی کی اور ایک اشباہ النظائر ابن دونوں الحنفی کی ایک صاحبی اور ایک یہ دو کتاب فوائد فکیہ پر مرتب کی گئی کتابوں والا جی جی پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے جس میں اس فن کو مستحکم انداز میں مضبوط انداز میں اور تنقید اور تنقید اور تحقیق کر کے خالص قواعد کو جمع کر کے امت کو تحفاظیا یہ تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور اس میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی جن, جن کتابوں کا ذکر میں نے یہاں کیا ہے آپ ان کو پڑھ لیں پھر ہم ایک مسئلہ جو ابھی اس نے پوچھا تھا پہلی نشست میں کہ کیا قواعد فقہیہ بتا تو خود حجت ہے یا نہیں ہے دلیل ہے یا نہیں ہے دوسرے الفاظ میں کیا فقہی قواعد کو شرعی حجت اور دلیل بنا کر اس سے کسی شرعی حکم کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے اس, اس کے بارے میں علماء احکرام کا دو قول ہے پہلا قول یہ ہے کہ قواعد فقہیہ کو حجت بنا کر اور دلیل بنا کر آپ وسائل کا استعمال کریں اور یہ قول ترافی کی ہے سبکی کی ہے ابن عبدالبر کی ہے ابن قیم نوبی اور بہت سارے لوگوں کی ہے دوسرا قول یہ کہ نہیں قواعد فقری بدائے تو کچھ نہیں ہے یہ اشتناس کے لیے استناس کا معنی آپ اس سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں سمجھ لگا سکتے ہیں کہ اس کا حکم ایسا ہی ہوگا یہ آپ آئیڈیا لگانے کے لیے ہے اور قواعد فقری مسائل کو صرف ازبر کرنے کے لیے جمع کرنے کے لیے ہے یہ کوئی حجت نہیں ہے اور ہر ایک نے اپنے اپنی قول کی دلیل پیش کی جن لوگوں نے کہا کہ یہ حجت ہے حجت نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ قواعد یہ اگلبی ہیں اگلبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی پر فٹ نہیں آتا ہے زیادہ مسائل پر فٹ آتا ہے لیکن کچھ مسائل میں فٹ نہیں آتا ہے لہذا اس کو ہم حجت نہیں بنا سکتے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں یہ دلیل ہے وہ کہتے ہیں کہ دو تین چار مسائل کا ان قواعد سے خارج ہو جانا یہ قواعد کی حجت پر کوئی جرا نہیں کرتا ہے یہ قواعد کو حجت سے خارج نہیں کرتا ہے اس سلسلے میں میں نے کئی کتابوں کا دراصا کر کے میں نے راجیو یہی نکالا ہے کہ قواعد بذات خود قواعد کے اقسام ہیں وہ قواعد جو بالکل نص جو قرآن کے نص ہی ہے جیسے انمال البینیات ہے تو یہ تو بہرحال یعنی بذات خود دلیل ہے لیکن وہ قواعد جو مستمبت ہیں وہ بذات خود دلیل نہیں ہے جیسے یہ قاعدہ آئے گا ان نملہ احمل یہ قاعدہ کا لفظ ہی حدیث ہے یہ تو ہجت ہے یہ تو حجت ہے لیکن وہ قواعد جس کو استعمال کر کے بنایا گیا ہو جیسے المشق کا تو تجرب یہ قاعدہ ہے آئے گا نہیں جس آئے گا اس کا تو اس قاعدوں کو حجت یہ قاعدہ بجائے تو خود حجت نہیں ہے المشق <تصفح> کا دن لوں گا کہ جہاں مصیبت جہاں پریشانی ہے انہیں آسانی آتی ہے تو یہ قاعدہ بجائے تو خود حجت نہیں ہے لیکن ہم اس سے اجتناس کر سکتے ہیں ہم اس سے یہ اے, اے, اے, مسائل کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس کٹیرے کے مسائل ہیں یا کس فیکٹری کے مسائل ہیں یا کس کے تحت آنے والے ہیں ان کا حکم کیا ہو سکتا ہے ہم صرف اجتناک کر سکتے ہیں قریب تک پہنچا سکتے ہیں لیکن اس کو ہم حجت نہیں بنا سکتے ہیں یہی راج قول ہے کہ جو قاعدہ جو جس قاعدے کا لفظ ہی نسل حدیث سے ہو یا نس قرآن سے ہو وہ تو حجت ہے لیکن جو قاعدہ مستمبت ہے جس کو استعمال کر کے بنایا گیا ہو تو وہ بذات خود حجت نہیں ہے اس کے لیے کوئی دلیل ہونی ضروری ہے اس کے بعد میں نے قواعد فکیہ پر لکھی جانے والی کتابوں کا منحج کا ذکر کیا ہے جو آپ لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے اب ہم قواعد فکیہ کی تقسیم بیان کرتے ہیں قواعد فکیہ کی کتنی قسمیں ہیں قواعد فکیہ کی عمومی طور پر تین قسمیں ہیں تین قسم کے قاعدے ہیں پہلی قسم کے جو قواعد ہیں وہ پانچ بڑے بڑے قواعد ہیں جو فقہ کے تمام ابواب کے مسائل پر فٹ آتا ہے یہ ایک پہلا قاعدہ اور اس کی تعداد کتنی ہے پانچ ہے دوسرے نمبر دوسری قسم جو ہے وہ قاعدہ یہ ہے کہ جو ان پانچ قواعد کی طرح سے اسات اور اسات میں اس کے برابر تو نہیں ہے لیکن اس سے کم ہے اس سے کم ہے اور یہ قاعدہ بھی مستقل ہے یہ قاعدہ بھی مستقل ہے یہ دوسری قسم ہے تیسری قسم یہ ہے کہ کچھ قاعدہ یہ ہے جو مستقل نہیں ہے کسی دوسرے قاعدے کے تحت ہی جڑا ہوا ہے ہاں جو دوسرے دوسرے کسی قائدے کے تحت ہی جڑا ہوا ہے یا کسی دوسرے کائدہ کا ہی یہ فرا ہے تجز ہے اور چوتھی قسم یہ ہے کہ جو قاعدے جس کائدے کی حدود اور جس کی حد جس کا وسعت بہت کم ہو کسی خاص بات کے ساتھ اور اس کو ہم زیادہ کہتے ہیں جیسے میں نے اپ کو زابطہ کی مثال بیان کر کے پیش کیا اور رہن رہن کے بارے میں گروی کے بارے میں وہ جو کسی خاص باپ کسی خاص باپ سے ان کا تعلق ہو اور پورے فقہ کے ابواب میں اس کا تعلق نہ ہو اس کو زابطہ کہتے ہیں جیسے میں نے اپ کو ایک دوسری مثال دے کے سمجھایا کہ وزیراعظم اور وزیر وزیراعظم کی جو ہے ان کی جو حکومت محدود علاقے میں ہے اور وزیراعظم کی حکومت پورے ملک میں ہے۔ اب ہم پہلی قسم کے قواعد کی شرح شروع کر رہے ہیں پانچ بڑے بڑے قواعد ہیں پانچ بڑے بڑے قواعد ہیں اور یہ وہ قواعد ہیں جن پر امت اسلام کے تمام علماء اکرام کا اتفاق ہے اتفاق ہے کہ مختلف قاعدہ نہیں ہے متفق علیحا قاعدہ ہے جی اجماع ہے ہاں اجماع اجما تو ان میں سے پہلا قاعدہ کیا ہے پہلا قاعدہ ہے العمور وے مقاصد بے مقاص سے دہا اس کا ترجمہ یہ ہے ہر حکم ہر کام کا حکم مقصد کے اعتبار سے ہوتا ہے ہر کام کا حکم مقصد اور نیت کے اعتبار سے ہوتا ہے جیسے جیسے کسی کسی کام کو میں نے انجام دیا اس کا کیا حکم مولانا جائز ہے حلال ہے حرام ہے یا مجھے نیکی ملے گی نہیں ملے گی اللہ یہ صوبات فرمائے گا نہیں فرمائے گا تو آپ کو اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے پہلے آپ کے دل کو پوچھنا پڑے گا کہ آپ نے کیا نیت کیا تھا اگر آپ نے لاہیت کی نیت کی تھی اللہ کی رضا جوئی کی نیت کی تھی تو آپ کو سواب ملے گا اور اگر آپ نے اللہیت رضا جوئی اور اللہ کی خوش کی نیت نہیں کی تھی تو آپ کو سواب نہیں ملے گا تو پہلا قاعدہ یہ ہے العمور سے یعنی ہر کام کا حکم اس کے نیت کے مطابق ہوگا نیت جیسا جیسی حکم ویسا نیت جیسی حکم ویسا اس قاعدے کو فخائے کرام نے مختلف سکے کے ساتھ ذکر کیا ہے کچھ لوگوں نے اس کو ان نم المال کے لفظ ذکر کیا ہے کچھ لوگوں نے المور مقاصدہ کا لفظ ذکر کیا ہے لیکن دونوں کا معنی ایک ہے پھر میں بعد میں ذکر کروں گا کہ علما کے نے ان نمل امال کے لفظ سے یہاں کیوں ذکر نہیں کیے یہاں العمور بمقاصدہ کے لفظ سے کیوں ذکر کیا حدیث کے الفاظ کو ہلا ہے اس کا ذکر میں ابھی بعد میں کروں گا اس قاعدے میں دو کلمہ ہیں الامور بے مقاصدہ اس کا معنی کیا ہوا میں نے بتایا کہ ہر کام کا حکم نیت کے مطابق ہوگا ہر کام کا حکم نیت کے مطابق ہوگا آپ کی نیت جیسی ہے اس کام کا حکم ویسے ہی ہوگا مثال کے طور پر آپ مسجد گئے مسجد آپ بیٹھ رہے ہیں آرام کرنے کے لیے مجھے تکلیف ہے یا میں یہ تھوڑے سے پریشان ہوں یا میں تھک چکا ہوں تو مسجد میں آپ ٹک لا کر کے بیٹھ گئے ٹھیک ہے بیٹھے رہے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں اور کوئی شخص ہے جو مسجد میں جاتا ہے اور بیٹھتا ہے اس لیے سے کہ مسجد اچ, اچ, اچھی جگہ ہے میں اللہ کی رضا چوئی کے لیے اعتکاب میں بیٹھا ہوں اس کا بھی بیٹھنا آپ کا بھی بیٹھنا کام ایک ہی ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ کی نیت ہے آرام کرنا اور اس کی نیت ہے یہ احتکاب تو آپ کو سواب نہیں ملے گا اس کو ثواب ملے گا میں نے آپ لوگوں کو ایک مثال بیان کیا اس وقت کہ کوئی مسکین آیا اور وہ چیز رہا ہے کہ بھائی ایک روپے دیجیے ایک روپئے دیجیے دیجیے آپ پریشان ہو گئے یار ایک روپئے کھڑکی سے جاؤ بھاؤ یہاں سے جاؤ پریشان نہ کرو تو آپ کو سواب نہیں ملے گا اس لیے کہ آپ نے جو ایک ریال دیا تو صحیح لیکن آپ کی نیت یہ نہیں تھی کہ مجھے میں اللہ کی رضائی جو کے لیے یا اللہ کی خوشنودی ندی کے لیے محتاج ہے ملے گا ایسا نہیں نے کیا نے اس کی پریشانی اس کی سے پریشان بھاگ جلدی بھاگ یہاں سے ایک جال تو بھگا دیا بھگانا مقصود تھا آپ کا آپ کا سواب نہیں ملے گا تو اس قائدے کے دو لفظ ہیں العمور ہو بے مقاصد یہاں المور کہتے ہیں قول فعل رفتار گفتار سب کو امور کہتے ہیں یہ امور امر کی جمع ہے امر کا معنی ہے قول فعل کام کام ہر کام اور مقاصد یہ مقصد کی جمع ہے مقاصد مقصد کی جمع ہے اور مقصد کا معنی ہے نیت ارادہ ارادہ اور نیت دو قسم کی ہے نیت کی کتنی قسم ہے دو قسم ہے نیت المعمول له وہ نیت العمل جس کے لیے کام کر رہے ہیں جس کے لیے کام کر رہے ہیں اس کی نیت کرنا اور جو کام کر رہے ہیں اس کی نیت کرنا نہیں سمجھے جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھنے کے مغرب کی نماز پڑھے نا اس میں ہم لوگوں کی دو نیت رہی ہے ایک, ایک نیت نہیں ہے, دو نیت ہے. کیا دو دو کیا ہم لوگوں نے دو نیت کی ایک نیت یہ کی کہ یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں اللہ کے لیے صرف اللہ کے لیے ہم جس کے لیے کام کیے اس کی نیت کرنا اور کوئی میرے پاس میرے, میرے بازو میں ہے وہ نیت کر رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں میرے استاد کو دکھانے کے لیے تو اس نے میرے لیے کام کیا اور اس نے اللہ کے لیے کام کیا اس کو کہتے ہیں المعمول لہو نیت العمل معمول لہو جس کے لیے یہ کام کیا جائے اس کی نیت کرنا کوئی انسان کام کرتا ہے اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے اپنے صدر کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے اپنے استاد کو خوش کرنے کے لیے کوئی کرتا ہے اپنے پیر کو خوش کرنے کے لیے کوئی کرتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کئے کے لیے ہو سکتا ہے لیکن ہم نیت کرتے ہیں کس کے لیے <laughs> اللہ کے لیے ایک نیت ہو گئی <laughs> اور میں نے کہا دوسری نیت یہ <Kesemhan> ہے <ممتصف> <laughs> نیت, نیت, نیت, نیت, نیت العمل نماز پڑھنے کی نیت, نیت کر رہا ہوں کہ میں فرض نماز پڑھنے جا رہا ہوں مغرب کی اور وہ او بھی تین ہی رکاج پڑھوں گا <laughs> <laughs> ایک کام کی نیت کرنا <laughs> جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کی نیت, نیت, نیت, نیت کرنا <laughs> اور یہ ہے کہ جس کے یہ کام کر رہے ہیں اس کی نیت کرنا دو نیت ہے لہذا ہر انسان کو ہر عبادت سے پہلے یہ دونوں نیت ضروری ہے دونوں نیت کیا ہے ضروری ہے. نفل پڑھ رہا ہوں یا فرض پڑھ رہا ہوں لیکن معاف کیجئے گا کہ نیت زبان سے ہرگز کس کیجئے گا زبان سے نہیں نیت ات محلوہ الفل نیت کی جگہ کہاں ہے دل ہے نیت کس کو کہتے ہیں دل کی دل کے ہیر پھیر دل کی تبدیلی کو نیت کہتے ہیں بعض لوگ, بعض نماز پڑھتے ہیں تو کہتے اللہ اکبر آن؟ یہ نیت کرتے ہیں میرے بھائی نیت اس کا نام نہیں ہے نیت کا معنی یہ ہے جو دل میں آپ کے کھٹک جائے وہی نیت ہے مغرب پیزان ہو گئی ٹھیک ہے جماعت کھڑی ہو گئی کوئی انسان नमाज जमात में शामिल होने के दौड़ते हुए आ रहा है कहा जा रहे हो भाई नमाज पढ़ा हूं कौन सा नमाज अरे यार बड़ा उसने सोचा भी नहीं वो आपने जवाब दे रहा है सोच के नहीं दे रहा है उसके दिन में पहले से जब से घर से निकला है तब से कह रहा है मैं मगरबान हो गई जमात हो गई जा रहा हूं जल्दी जल्दी वहीं से कर लिया तो भाई जुबान से नियत करने में کیا پریشانی ہے اگر کیا پریشانی ہے تو پہلی بات میں ہی کہوں گا کہ پہلی بات اللہ کسم نے نہیں کیا ہے سامنے نہیں کیا ہے علامہ اتنے قیم نے کہا ہے کہا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ہر کام میں نیت کرنے کا حکم دے دیتا تو ہم لوگ پریشانیوں میں جاتا اچھا یہ بتائیے صرف نماز پڑھنا عبادت ہے صرف نماز پڑھنا عبادت ہے <نتحدث> نہیں ہے نا قرآن پڑھنے کی بات ہے کہ نہیں ہے قرآن پڑھنا تو جو لوگ نماز کے لیے اہمیت کرتے ہیں زبان سے ان سے عرض کیجئے کہ حضرت جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے مولانا نے قرآن پڑھنے کی کورسیت بتائی ہے اللہ اکرال قرآن بکرا اچھا مولانا مسجد کے اندر جانا یہ عبادت ہے نا تو آپ کچھ دعا کرتے ہیں اللہ کا کتنی بات ہے اچھا دعا کرنے بات ہے نا دعا کرنا ایک منٹ ہاں بھی ہے دعا کرنے بات ہے کہ نہیں اب دعا کرنے سے پہلے ہاتھ ہونے سے پہلے نوائن اللہ دقائق ہے نا کہ میں کر رہا ہوں اللہ تعالی سے دعا کرنے کی پانچ منٹ کے لیے یا دس منٹ کے لیے منٹ کے لیے ہے نا दर्श चल रहा है दर्श चल रहा है बात उतनी करो दर्श चल रहा है क्या है हाँ हाँ हाँ वो दर्श चल रहा है दर्श अच्छा एक दिन जो सुबह नहीं था तो रंग किसी तरह से किसी तरह से भाई कुर्बानी करना बात है ना کتنی آپ مثال پھنس کر لیجیے مثالیں جتنی بھی عبادت ہیں اردو کرنے بعد ہے ادو کرنے بعد ہے کہ نہیں ہے تو اس کے لیے کچھ نیت ہے بھائی آپ سنائیے ذرا آپ لاکھ نیت ہی کرنا ہے تو سنائیے ذرا کہاں نہیں تھا مستقبل شر بما ان معیم نصف نصف لطر اب ایسے کچھ نیت کریں ہاں کاموں کی نیت کریں ہاں فقیر کو فخر کو پیسے کتنی بھی تو نیت کی کتاب ہی لگتا ہے کہ مطلب بخاری ہاں تو اگر نیت کی ہم کتابیں لکھیں گے تو اس کو یاد کرتے تو ہماری اصل عبادت ہی فوت ہو جائے گی تو یہ انیم نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو بیوقوف ہیں بیوقوف ہے کیسے بیوقوف ہیں جیسے مان لیجئے جیسے مان لیجئے اب کھانا حاضر ہے کھانا حاضر ہے تو یہ کام ہے کہ نہیں ہے میں نیت کر رہا ہوں کہ میں کھانا کھاؤں گا دجاج کے ساتھ مرغی کے ساتھ اور عرفان کے ساتھ یار کھانا ہی تو کھانا ہی تو ہے نیتوں کر رہے لہٰ ادا تو ابن تو نے کہا ہے کہ یہ بےقوف کیا علامت ہے پاگلوں کا علامت ہے اچھا نیت کیا کس کے لیے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بتایا ہے نا تو اللہ تعالیٰ سننے والا نہیں اللہ علیم کی سدور اللہ تو تمہارے دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے تمہیں اللہ کو کچھ نہ رہے ہو بات تو اسی کے ہے نا لہذا میں نے ابھی پہلے ست میں کہا کہ جو جس کا اصول محکم نہیں ہوگا اختلاف میں ضرور پڑے گا اختلاف اضطراب کی کوئی انتہا نہیں ہوگی ان کی صحیح منہج پر چلے گا صحیح راستے پر چلے گا تمام مسائل اپنے اپنے جگہ پہ ٹھیک ہے ٹھیک کام کر رہا ہے لہذا نیت کی جگہ دل ہے اور اس کو زبان سے ادا کرنا ایک بدات ہے ایک بدات ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو بدات ہوتا ہے اللہ رب العالم الفن والا اللہ اللہ تعالیٰ اس کے نفل کو نہ کو قبول کرتا ہے یہاں تک وہ بدات سے لوٹ آئے اس قاعدے کا کیا معنی ہے ایشوائی طور پر قاعدے کا معنی یہ ہے بندے کے ہر قول و فریل کا حکم اور نتیجہ اس کے عزم و ارادے اور نیت کے تابع یا نیت کے مطابق یہ واضح ہے سب پہلا قاعدہ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ہر قول اور فعل کا حکم اس کے نیت کے مطابق ہے اس کو آپ لوگ سمجھ کے واضح ہو گئے جی جی ابھی ابھی آئے گا ابھی آئے گا ان شاء اللہ میں تین جواب دیا ہوں گا اس میں آئے گا اچھا اب کہیں گے کہ مولانا یہ جو قاعدہ بنائے ہیں فکار لوگ کہاں سے بنائے ہیں کہاں سے بنائے ہیں کوئی حدیث پورا سے بنائے ہیں یا ایسے طرح سے بنا دیے ہیں میں نے مقدمے میں پہلے ہی کہا کہ جو قواعد ہیں یہ حدیث حبیث قرآن کو نچوڑ کر کے بنایا گیا ہے ضرور دلیل ہے ان کی بغیر دلیل کے قواعد نہیں بنایا گیا ان کی کیا دلیل ہے ایک دلیل تو یہ ہے کہ اللہ کی حدیث ہے جو بخاری کی حدیث ہے اور وہی معنی ہے اس کا اچھا دوسری دلیل یہ ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ میں یوں کہ من ہی ہی الموت فقد وقع اللہ اس کا ترجمہ یہ ہے جو کوئی اپنے گھر کو اللہ تعالی اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے واسطے چھوڑے کس کے لیے چھوڑے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے وطن کو چھوڑے یعنی نیت اس کی یہ ہو کہ میں یہاں رہوں گا تو مجھے عبادت میں پریشانی ہوگی یہ کفار مشرکین مجھ کو نماز پڑھنے نہیں دیں گے روزہ رکھنے نہیں دیں گے یہاں رہ, یہاں رہ کر کے میں اللہ کے رسول کے حقیقی محب و رسول بن نہیں سکتا ہوں لہذا اللہ تعالی کی محبت اور رسول کی محبت کو مکمل کرنے کے لیے میں یہاں سے ایسی جگہ جاؤں گا جہاں کوئی دباؤ نہ ہو اللہ کی عبادت فری ہو کر میں کر سکوں اپنے وطن کو چھوڑا کس کے لیے اللہ کے واسطے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے اگر کوئی اپنے گھر کو اللہ اس رسول کے چھوڑتا ہے کیا کہتے ہیں فقد وقاج آل اللہ تو اس کا ثباب اور اس کا اجر اللہ کے دن میں ثابت ہو گیا نیکی مل گئی اس کے برعکس دے اگر کوئی چھوڑ رہا ہے کہ کلکتہ میں میں رہتا ہوں گھر تو میرا ہے لیکن یہاں تجارت اتنا ماند ہے کہ یہاں کمائی بہت کم ہوتی ہے اس کے اوپر اگر میں بامبے چلا جاؤں اور وہاں جو ہے ایک ڈیرا بنا دوں تو میرا پروفٹ بہت زیادہ ہوگا تو کلکتہ چھوڑ کر کے بامبے جانا کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے تجارت میں نفع مجھے سوال ملے گا ہر بھی سوال ملے گا لیکن اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کلکتہ میں رہتے ہیں یہاں شیو سینا کا بہت زبردست ان کی طاقت دنگ ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو کمیونسٹیوں نے ہم کو دہریہ بنا دیا تو یہاں رہ کر کے ہم اللہ کے بات نہیں کر سکتے ہیں ہم چلتے ہیں کہیں ایسی جگہ میں جہاں یہ سارے کمینے لوگ موجود نہ ہو تو آپ کو سواب ملے گا تو یہاں اللہ تعالی نے نیت کا ذکر کیا جس نے اللہ اس کے رسول کے واسطے چھوڑا اس کا سواب ملے گا تو اسی لیے فقہ نے قاعدہ بنا دیا ہے العمور بقاصدیت جیسی ہوگی آپ کی ویسی آپ کا سواب ملے گا اچھا اسی طرح سے اللہ کارہ فرماتے ہیں اور اللہ کو پکارو اخلاص کے ساتھ اخلاص کیا ہے اخلاص یہی ہے کہ کسی کام کو صرف اور صرف اللہ کے واسطے کرنا اس کو اخلاص کہتے ہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا اس کو اخلاق کہتے ہیں نماز پڑھ رہا ہوں رات کی تہائی میں کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا ہے اللہ کے واسطے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اخلاق, اخلاق کرنا فرماتے ہیں وما اللہ, اللہ, الدین یہاں بھی اللہ نے اخلاق کے بعد کہا کہ اور وہی مقصد ہے کہ اگر اخلاق سے کام نہیں کرو گے تو سواب نہیں ملے گا اخلاص سے کام کرو گے سواب ملے گا اللہ ابلا کی رضا مطلوب رکھو گے مت مح نظر رکھو گے سواب ملے گا اور اگر خدا کی رضا شامل حال تمہارے نہیں ہوگی ان کا سواب نہیں ملے گا اسی طرح سے اللہ کے رسول نے اور ایک ریسر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتا ہے اور اسی عمل کا بدلہ بندہ کو دیتا ہے اسی عمل کا ثواباتا فرماتا ہے جو عمل صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کیا گیا ہو تو ان تمام احادیث اور قرآن آیات کو پڑھ کر کے علماء کرام نے ایک تھیوری بنا دیا ایک قاعدہ بنا دیا الامور بے ہر کام کا حکم اس کے نیت کے مطابق ہے اس قاعدے کی کیا اہمیت ہے یہ قاعدہ بہت بڑا بہت بڑا اہم قاعدہ ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ قاعدہ ہے کیوں اس لیے کہ یہ قاعدہ بنا گیا ہے اللہ کے رسول کی اس حدیث سے جس کا ذکر میں نے کیا بخاری میں ہے ان نمل امان البنیات اور ان نمل احمان ال کے بارے میں علماء اکرام نے کہا ہے کہ یہ سلو علم ہے شریعت اسلام کے اندر جتنی معلومات ہیں ان معلومات کو تین حصے میں تقسیم کر کر کے ایک تہائی حصہ معلوم علم سے اسی حدیث کے اندر موجود ہے لہذا اس قاعدے کا جاننا بہت ہی ضروری ہے ہمارے لیے اس لیے کہ اس قاعدے کے ہمارے پاس علم رہے گا تو ہم ہر کام کو شرک سے بجا سکتے ہیں عبد بن مہدی کہتے ہیں کہ ایک ایسی حدیث ہے انما البنیا ایک ایسی حدیث ہے کہ اس حدیث کو سن حدیث کے ہر باب میں لانا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے اس حدیث سے حالانکہ اس حدیث کا باب سے کوئی تعلق نہیں ہے بخاری میں سب سے جو پہلا باب ہے باب باب و بدیل وہی ہے وہی کا باب ہے اور وہی کے باب سے اس حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن انہوں نے اس حدیث کو حدیث لکھنے سے پہلے یا حدیث کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے اس لیے کیا ہے یہ وہ گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں اے بخاری پڑھنے والوں اے بخار پڑھنے والوں میری اس بخاری شریف کو پڑھنے سے پہلے رسول کے کلام کو پڑھنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے فرمان کے مطابق اپنی دل کی اصلاح کر لو یعنی ہری بخاری پڑھ کر کے میں پیسہ ما کماؤں گا بخاری پڑھ کر کے میں ایسا عالم بنوں گا کہ مجھے کہ مولانا شاء اللہ تبارک کر کتنے بڑے عالم ہیں اگر تمہاری غرض و وغیرہ یہی ہے تو بخاری بھر پڑو اگر تمہاری غرض و غائد یہ ہے تمہاری نیت یہ ہے کہ میں بخاری پڑھوں گا دین کا علم حاصل کروں گا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرفرامین کو ان کے بیانات کو لوگوں تک پہنچاؤں گا اور لوگوں کو صحیح راستے پر لاؤں گا اگر یہ مقصد ہے تو پڑھو نیت کچھ سے پہلے صحیح کر ہاں اسی لیے امام بخاری نے اس حدیث کو شروع ہے امام شافعی اور رحمد الحنبان اور رحمد الحنب مہدی اور ابن مدینی ابو دعو ددار خطنی رحمہ اللہ کا اتفاق ہے کہ صرف یہ حدیث شریعی علوم کا تہائی حصہ ہے ان میں بعض علماء کرام نے اس حدیث کو شریعی علوم کا چوتا حصہ قرار دیا ہے اور وہ اس حیثیت سے کہ شریعت اسلام کے تمام قواعد چار حدیث پر منحصر ہے شریعت اسلام کے جتنے احکام ہیں اور صرف چار حدیث کا اگر کر لینے سے آپ کو مکمل آئیڈیا لگ جاتا ہے کہ شریف اسلام کیا ہے دائی دائی کے لیے اس چار احادیث کا یاد کرنا بہت ضروری ہے کسی بھی اسلام کی دائی کے لیے یعنی اسلام کا خلاصہ پیش کرنے کے لیے یہ چار حدیث کافی ہے کون چار حدیث ابھی میں ایک حدیث انمال ہاں والا احمد ایک حدیث ہے دوسری حدیث کیا ہے من حسنی اسلام المر ترک مالا یعنی اس حدیث کا کیا معنی ہے اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اسلام کی خوبصورتی اس شخص میں پائی جاتی ہے جو ایسی باتوں کو چھوڑ دے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے اور نہ آخرت کا فائدہ ہے یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام کا منحج اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ ایسی باتوں سے دور رہا جائے جو جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے اور نہ آخرت کا فائدہ ہے لہذا ہم جو چوراہے پہ چائے کی دکان پہ یا کسی محفل میں ایسی بات کرنے لگتے ہیں جس میں نہ ہمارا دنیا بھی فائدہ ہے اور نہ بھی فائدہ ہے کیا گیبر خوری فلاں کی ترکیز ارے فلاں چور ہے ارے فلاں ڈاکو ہے فلاں یہ ہے یہ ہے ایسی باتوں سے دور رہنا یہ ایک دوسری حدیث ہے تیسری حدیث یہ ہے الحلال والحرام و امور لا من نعمان محمد بشیر کی جو حدیث ہے کہ شریت اسلام کے اندر حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور حلال و حرام کے بیچ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشغو ہیں مشتبہ ہیں جس کا حکم اکثر لوگوں کو پتا نہیں ہے لہذا جو چیز جس چیز کے بارے میں کوئی حکم معلوم نہ ہو حلال یا ہوشتبے ہے تو اس سے پرہیز رہنا اسلام کا حکم ہے اسلام کا حکم ہے اب اگر مان لیجئے کسی مسلم مجموعی شک ہو گیا کہ یہ سود میں آتا ہے کہ شدھ نہیں آتا ہے یہ سود میں آتا ہے کہ شدھ نہیں آتا ہے تو آپ کو کیا سمان کرنا ہوگا کہ سود ہی ہے اس لیے کہ میرے دل میں کھٹک رہا ہے کہ یہ سود ہی یا نہیں ہے لہذا احتیاط شبہ ہے اور شبح والی چیزیں ہٹنا اسلام کا طریقہ ہے چوتھی حدیث کیا ہے اللہ پاک ہے پاکیزہ ہے، متحر ہے تمام عیب سے تمام گندگی سے پاک ہے اور اللہ تعالی اچھی اور پاک اور صاف کے علاوہ کچھ قبول نہیں کرتا ہے پاک عبادت پاک قول پاک معاملہ پاک اخلاق یعنی سارا پاک اللہ قبولتا ہے اور سارا ناپا قبول نہیں کرتا ہے یعنی اس مطلب یہ نہیں کہ پاکی حسل کرنا نا. ہر چیز میں پاکی اول میں پاکی آپ جو بیان کر رہے ہیں صاف ستھری بات ہے اس میں نہ لگو بات ہے نہ جھوٹ ہے نہ رش ہے صاف صاف بیان کرنا بات آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ بھی پاک ہے شک سے پاک ہے ریاض سے پاک ہے بدار سے پاک ہے خرافات سے پاک ہے رسم و سے پاک ہے رسول رسول کے مطابق ہے آپ کا اخلاق یہ بھی تملک سے پاک ہے چاہش سے پاک ہے چاپلوسی سے پاک ہے ہاں مکھن بالی سے پاک ہے تو یہ پاک سارا پاک چیز دیکھیے اسلام کا, اسلام کا آ، خلاصہ ان چار آدھس میں ہے لہذا ان چار احادیث کو کوئی اگر فالو کرتا ہے تو اسلام کا پکا سچا دائی شجائی بن جائے گا سمجھ رہے ہیں اچھا اب آئیے کرام نے امور بقاسدہ کے بجائے بنیات کے لفظ استعمال کیوں نہیں کیا ہم تو پہلی بات, اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں کہ فوقہ نے بنیاد ذکر نہیں کیا ہے بلکہ بہت سارے فوقہ کرام نے اس قائدے کو انمل امان و بنیاد کے لفظ ذکر کیا لہٰذا آپ کی بات نہیں رہی دوسرا جواب اس کا یہ ہے نیت جو نیت ہے نا نیت نہ یہ غلط ہو گیا ہے یہ امور امور اس کو اس کو کر کے امور کر دیجیے کلمہ امور کلمہ امور سے عام طور پر عبادت اور قرب الہی سے تعلق رکھنے والی چیزیں مراد ہوتی ہیں منٹ ایک منٹ میں دیکھ لیتا ہوں ایک منٹ ایک منٹ یہاں جو کلمہ یہ ایک کلمہ ہے یہ آمال ہونا چاہیے پھر میں آمال ہونا چاہیے یہاں آمال اور یہاں ہونا چاہیے کیا امور پہلے میں آمال دوسری میں امور ہم لوگ کا مانک صحیح ہے پہلے میں آمال دیکھیے یہاں ہم لوگ اختلاف کس میں ہے اختلاف اس میں ہے کہ سے یہاں ان... جب ہم اعمال کہتے ہیں نا تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے عبادت مراد ہوتی ہے لیکن جب امور کہیں گے تو عبادات معاملات ساد آ جاتا ہے تو امور کے بجائے نہ اعمال کے بجائے جو لفظ حدیث ہے اس کے بجائے امور کا لفظ استعمال کیوں کیا تو ہم کہیں گے کہ جب جب شریعت اسلام میں اعمال کا اطلاق ہوتا ہے کوئی اعمال کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد عام طور پر عبادت مراد دی جاتی ہے لیکن جب امور کہتے ہیں تو اس میں عبادات معاملات اور سارا کھل جاتا ہے اس لیے الامور میں کا لفظ یہ اشمل ہے شامل ہے زیادہ وسیع ہے ال اعمال قرف سے اور تیسرا جواب یہ ہے لفظ امور کی دلالت عمومی اقوال و افال پر لفظ اعمال سے زیادہ ظاہر ہے ہاں لفظ اعمال سے زیادہ امور کی دلالت تمام اخبار افعال پر زیادہ ظاہر ہے. ہے واضح ہے اس تین جواب کا خلاصہ یہ نکلا پہلی پہلا جواب یہ ہے کہ بہت سارے فخائے نظام نے اس کو انما الاعمال احمد و بنیاد سے ذکر کیا ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ اعمال کے بجائے فخا امور کا اس استعمال کیا ہے کہ جب اعمال کا اطلاق ہوتا ہے تو اس سے مراد عام طور پر عبادت مراد ہوتی ہے اور یہ راہی مراد ہوتی ہے لیکن جب امور کہتے ہیں تو اس سے مراد عبادات معاملہ سارا ہوتا ہے اور تیسرا جواب یہ ہے کہ امور لفظ امور کی دلالت ہے اس کا جو میننگ ہے اس کا میننگ بہت جلدی سمجھتے ہیں عام طور پر عوام لوگ اعمال کے معنی سے اعمال کا معنی بہت سارے لوگوں کے دماغ میں نہیں آتا ہے لیکن جب امور کہتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہاں معاملہ سارا قول پھر سارا معاملہ اس لیے انہوں نے امور کا استعمال کیا ہے اب آئیے اس قائدے کے تحت مسائل پہ جانتے پڑا تھا مسائل پہ تب مزہ آئے گا دیکھیے بہت ساری مثالیں اس کا تحت بہت ساری مثالیں ہیں میں نے کئی مثال ذکر کیا ہے پہلا مثال دیکھ لیے دو آدمی ہیں دو آدمی ہیں اور دونوں دن بھر دونوں دن بھر کھاتا بھی نہیں ہے پیتا بھی نہیں ہے دونوں دن بھر سورج گرو ہونے سے پہلے سے لے کر کے سورج ہونے تک آدمی کھاتا بھی نہیں ہے, پیتا بھی نہیں ہے لیکن ان میں سے ایک آدمی جو ہے نیت کی روزہ روزہ کی نیت کرتا ہے اور ایک آدمی اس لیے کھاتا اور پیتا نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے اس کو منع کیا ہے ڈاکٹر نے اس کو منع کیا ہے ہاں تو وہ اس لیے وہ کھاتا اور پیتا نہیں ہے تو حالانکہ دونوں کھاتا پیتا نہیں ہے پورے دن میں نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ بیوی سے ملتا ہے المہم جو روزہ توڑنے اسے پہنس دھن رکھتا ہے لیکن ایک کی نیت کیا ہے روزہ کی نیت ہے اور یہ اس لیے کر رہا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ سورج دلو ہونے سے پہلے سے لے کر کے سورج گروپ ہونے تک آپ کو کچھ نہیں کھانا ہے تب آپ جلدی جلدی شفایاب ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نہیں کھاؤں گا لیکن وہی وہ بندہ اگر روزہ کی نیت کر لیتا ہے تو سو ملے گا لیکن روزہ کی نیت نہیں کرتا ہے تو دونوں حالانکہ دونوں کا کام سیم سیم ہے ایک ہی کام ہے لیکن صرف تو فرق ہے یہ اللہ کی رضا جوئی کی نیت کرتا ہے اور یہ اپنے نرس کی راحت کی نیت کرتا ہے لہٰذا اس کو سواب ملے گا اس کو سواب نہیں ملے گا لہذا نیت کے اختلاف سے حکم بھی بدل گیا حکم بھی بدل گیا دوسری مثال کوئی شخص کسی گمشدہ چیز کو اس کو لکاتا کہتے ہیں لوکتا کسی گمشدہ چیز کو اٹھانا کوئی شخص تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی کوئی گمشدہ چیز کو اٹھاتا ہے تو ایک سال تک اس کی وہ اس کا وہ اعلان کرے پھر اگر اس کا مالک آتا ہے ایک سال کے اندر تو وہ لے کے جائے گا اور اگر نہیں آتا ہے تو وہ اس کو اپنے کام میں لگائے تو ایک انسان راستے میں جا رہا ہے یا دونوں دو دوست جا رہے ہیں راستے میں اتفاق سے راستے میں دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جانے دو تھیلی پڑی ہوئی ہے آپ دونوں میری یاد موجود ہیں ان میں سے ایک اس نیت سے اٹھاتا ہے کہ میں اس کا اعلان کروں گا میں اس کا اعلان کروں گا جو اس کا مارک لے بھی جائے گا لیکن دوسرا تو اس کی نیچے کو پتا نہیں چلے گا اور मिलेगा نے ہڑپنے کی نیت سے ملے گا حالانکہ دونوں کا کام ایک ہی ہے ایک ہی فیل کیا وہ بھی گاڑی وہ بھی گاڑی وہ بھی اٹھایا وہ بھی گاڑی میں رکھی گاڑی میں رکھا لیکن نیت فرق یہ ہے کہ میں اس کا اعلان کروں اور جو اس کا مالک ہوگا صاحب حق ہوگا وہ لے کے جائے گا لیکن اسے کہا کہ میں نہیں کروں گا میں اپنے کام میں لگاؤں گا دونوں میں فرق ہے لہذا اس کو سوال ملے گا اس سواب نہیں ملے گا ایک سال ایک سال, ایک سال, ایک سال. ایک سال. لیکن لیکن کو آب, اب سوال باقی رہتا ہے تھے. باقی رہتا ہے کہ بھائی کتنا مال ملے کہ ہم ایران کریں اور کتنا مال ملے کہ ہم نہ کریں تو اس کا اس کا جواب ابھی ہمارے پاس ایک قاعدہ بہت بڑا قاعدہ آئے گا آپ پانچواں قاعدہ اللہ اس میں عرف کا اعتبار کیا جائے گا عرف میں جیسے میرا کوئی اگر آپ کا ایک ریئل گم ہو جائے تو آپ کو کوئی اگر ایک ریال ملے تو آپ کو کس کا ایک ریئل گم ہوا بھائی اور فلاں جگہ یہ فلا کہ ایک ریال ملا ہے جس کا پیسہ ہو وہاں پر اس کو بےکل پہ گا نا اس وقت ایک ریئل کے لیے کوئی اعلان نہیں کرتا ہے ہاں تو عرف عام میں عرف عام میں جس کی قدر و قیمت موجود ہو اس کا اعلان کرنا ضروری ہے اور ارف امام میں جس کی کوئی حیثیت نہ ہو جیسے کسی کو ایک راستے میں آپ جا رہے ہیں دمام راستے میں قلم مل گیا آپ کو آپ اس کا اعلان کریں گے نہیں کریں گے لیکن معمولی چیز ہے اور ارف عام جس کو معمولی سمجھا جائے اس کا اعلان نہیں کرنا ہے اور جس کو معمول نہ سمجھا جائے جس کی ایک, ایک قیمت ہو اس کا اعلان کرنا ضروری ہے ایک, ایک لڑکی کو دو دوست ہیں. دونوں کی شادی کی باری آئی ایک نے لڑکی کو پیغام دیا اور دوسرے نے اس کو پیغام دیا اب ان میں سے ایک آدمی کی خواہش یہ ہے کہ مجھے شادی کرنی ہے اللہ کا سننا پرما حسمت ادا کرنا مجھے برحال لڑکی کو دیکھنے گیا اچھا یہ بتائیے کہ اجنبی عورت کی طرف دیکھنا جائز ہے نہیں جائز ہے نا نہیں جائز ہے لیکن یہ جا رہا ہے شادی کی غرض سے شادی کروں گا میں پیغام دیا ہوں خطبہ دیا ہوں اس نے چہرہ دیکھنا ہے جائز یا نہیں ہے جائز لیکن دوسرا دوست یہ ہے جس نے صرف پیغام اس لیے دیا ہے کہ شادی تو نہیں کروں گا یقین ہے کنفرم ہے شادی نہیں کروں گا لیکن صرف دیکھ لیتا ہوں چہرہ کیسی ہے ان کی ناک کیسی ہے آنکھ کیسی ہے شکل کیسی ہے تو دیکھ لیتا ہوں کیا فرق ہے تھوڑا لگتا اس کو دونوں کا عمل ایک ہی ہے لیکن یہ تو فرق ہے شادی کی نہیں جا کہ میں اگر گنج گئی تو شادی کر لوں گا اگر دل میں نہیں بیٹھا شادی نہیں کروں گا لیکن نیت ہے اور اس کی نیت ہے ہی نہیں شروع سے چلو نہیں کریں گے لیکن پیغام دے دیا تو دیکھ لیتا ہوں سوال نہیں ملے گا گنڈا ملے گا الم دن کا صدی اس کا حکم ہم نے کیسے لگایا ہمارے پاس فائدہ موجود ہے ہمارے پاس تھیوری موجود ہے کہ نیت جیسی حکم ایسا ہے <تصفح> بدل بیچ میں بدلنے کی ہاں وہ آپ کا ایک سوال ہے بتاتا ہوں آپ کو دورے حاضر میں ایک بہت مسئلہ ہے اس کو میں نے ذکر کیا ہے اس کو ابھی کیونکہ یہ اب حج کا موسم غریب آ رہا ہے اس لیے میں نے ابھی یہاں ذکر کیا ہے حج بدل جانتے ہیں نا حج بدل حج بدل کرتے ہیں نا لوگ حج کرنے کے لیے پیسہ لینا اور پیسہ لینے کے حج کرنا ہیں میری بات کو <laughs> حج کرنے کے لیے پیسہ لینا کسی سے اور حج کرنا پیسہ لینے کے لیے حالانکہ یہ دونوں جاتا ہے یہاں سے دونوں تھکتا ہے دونوں افڑا جاتا ہے دونوں کو جاتا ہے کام سب کا ایک ہی ہے یہ تو فرق یہ ہے کہ یار تنگی ہے یار کیا کروں گا پیسہ ویسا نہیں ہے گھر میں زمین بھی دینی ہے تو پیسہ کر... اچھا, اچھا حج کا تو موسم آ چلو کس سے بدل لے لیں گے اور حج کر لیں گے اس کا اساسی مقصد اساسی بنیاد اور ان کی خواہش یہی ہے کہ پیسہ کمائے کسی سے پیسہ ہم جائے لیکن ایک بندہ ہے اس کو ارادہ نہیں حج کرنے کی حضرت تو آپ حج کو جائیں گے یا نہیں یار پیسہ ویسا نہیں ہے بعد میں کہیں جاؤں گا حج تو ارادہ تو ہے کہ میں حج کو جاؤں لیکن کہیں جاؤں گا تو بےچارہ پیسہ لیتا ہے حج کرنے کے لیے اور وہ پیسہ لیتا، وہ پیسہ لیتا ہے اور وہ حج کرتا ہے پیسہ لینے کے لیے تو جس نے جس نے پیسہ لیا حج کرنے کے لیے اس کو سواب ملے گا اور جس نے حج کیا پیسہ لینے کے لیے اس کو سواب نہیں ملے گا ملے گا رہے ہیں؟ تو لہذا نیت کا فرق ہے کام سارا وہی ہے اس کو بھیجانا پڑے گا مینا اس کو بھجانا پڑے گا رفع, اس کو جانا لیکن اسے نیت کا فرق ہے اور نیت کے فرق سے حکم بھی بدل گیا ہاں تو لہذا پہلے یہاں سے ختم ہوتا ہے اور اذان کا وقت بھی قریب ہے اگر دو ایک منٹ بچا ہو تو آپ لوگ اس متعلق جی نیت کا ختم ہو گیا وہ نیت بدلنے کا وہ ایک سوال بتاتا ہوں اس کو اس نے سوال کیا ہے کہ نیت کا بدلنا دیکھیے نماز میں یا کسی عبادت میں داخل ہونے سے پہلے نیت بدل سکتے ہیں متفقاری طور پر لیکن جب آپ عبادت میں داخل ہو گئے کیا آپ نیت بدل سکتے ہیں کچھ ایسے مسائل ہیں جہاں جہاں نیت بدلنا اللہ کے رسول سے ثابت ہے وہیں آپ بدل سکتے ہیں اور جہاں جہاں نہیں ہے نہیں بدل سکتے ہیں مثال کے طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تاران عنہ جس رات کو شہید ہوئے تھے حضرت رماز پڑھا رہے تھے ایک رکا وہ امام تھے نا وہ امام تھے جب ان کو کنجر لگا گر گئے فرد را کا دا عبد الرحمان بن اروف انہوں نے عبد الرحمان بن اروف کا ہاتھ پکڑا اور کھینچکا کر دیا اب عبد عبدالرحمان بن عروف مقتدی تھا مقتدی ہے اب امام ہو گئے لیکن یہ جو عبادت جو،, جو نیت ہے یہ کامل نیت نہیں ہے یہ جزوی نیت ہے اس لیے میں نے کہا کہ کچھ عبادات ایسے ہیں جس میں نیت کے تبدیل جائز ہے لیکن وہ بھی کامل بات نہیں کامل نیت نہیں جزوی نیت ہے لیے کہ عبد الرحمان کی نیت وہی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں فتری کے وقت پڑھ رہا ہوں قرض پڑھ رہا ہوں لیکن جزوی نیت کیا ہے کہ مختری سے امام ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدیق اوبکر صدیقہ آپ بیمار تھے نماز پڑھا رہے تھے آپ وسلم آئے نا پھر اوبکر امام تھے اب اوبکر کیا ہو گئے مختری ہو گئے رسول امام ہو گئے تو اوبکر کی جزوی نیت او کی نیت وہی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور فرض اور فرض پڑھ رہا ہوں اور وہ بھی جو ہے میں فرجل کی نماز پڑھ رہا ہوں لیکن جزئی نیت جو تابع کہ میں امام تھا تبھی ہو گیا اچھا اب کلی نیت بدل سکتے نہیں سکتے جی نہیں کلّی نیت بدل نہیں سکتے ہیں جیسے مان لیجیے کہ میں نماز میں کھڑا ہو گیا نیت یہ کہتا ہے شروع میں یا نیت یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے دور کا پڑھوں گا لیکن بعد میں سوچا کہ ٹائم نہیں ہے تو ابھی ود پڑھ لیتا ہوں کر سکتا ہوں نہیں آپ کو اس عبادت سے یا تو اس کو چھوڑ دیجئے پھر نئے سرے سے نیت کر کے اللہ لوگ اب اسی عبادت کے دوران آپ جو ہے کا نفل کی نیت کیے تھے آپ گاڑی جا رہی ہے تو آپ بدر کی نیت کر رہے ہیں اس میں نہیں ہوگی اس میں اجلی کا کللی نیت ہے سمجھ رہے ہیں اس کی تبدیل جائز نہیں ہوتی ہوگا <تصفح>